یہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے بے شک تمہارا خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے جس نی را پائی